جزاكم الله خير اذا الطريقه اللي استخدموه باللغه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن من يهد الله فلا مبهن له ومن يبهن له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه معانيتم حريص عليكم من مؤمنين روف الرحيم فإن تولوا فقل حظي الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم وقال الله تعالى لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون وقال الله تعالى قل لقدبت فيكم ومن فلا تعقلون وقال الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري وحلل قد تم باللساني يطفه قولي افترام بذرقور دوستو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن اور روح کا مجموعہ بنایا ہے بدن کی ضرورتیں مادی ہیں کھانا پینا لباس سر پانی کی جگہ بیمار پڑ جائے تو علاج مال جا حفاظت کی ضرورت باقی ساری چیزیں یہ اس کے بدن کے ساتھ متعلق ہیں اللہ تبارک کا تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اس کی ساری چیزوں کا اللہ سے وار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معاشی ضرورتوں کا بندوبست فرمایا وہ بندوبست کیسے فرمایا الحم نجی اللہ تاکہ کے پاس احیاماتا کیا میں نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی تمہارے مردوں کی اور تمہارے زندوں کی سمٹنے والی کا کیا مطلب ہے جی انسانوں کی زندہ انسانوں کی اور مردہ انسانوں کی جتنی ضروریات ہوں گی تاکہ عمت ان سب کے پورا کرنے والی ہی ہوگی یہ ترما ہم پڑھتے رہے تھے کسی کا خیال بھی نہیں آتا تھا کہ سمجھنے کا معنی کیا ہے سمجھنے کا حضرت بنا عشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے اس کو پڑھا اور اس کی ہی فرمائی سمجھنے کا مطلب زندہ مردہ انسانوں کی ساری ضروریات پوری کرنے والی اور ہوا ایسا کہ وہ دن تھے جب کہ اخبارات میں آ رہا تھا کہ چاند پر انسان پہنچ گیا اور چاند پر اتر گیا یہ سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے کو پڑھا پڑھنے کے بعد فرمایا کے برف مردہ زندہ انسانوں کی جتنی ضروریات ہوں گی تاکہ ان کی پورا کرنے کی پوری اقتدار زمین میں رکھی ہوئی ہے اور یہ آج لم ناز کے, کے ساتھ احجیام اماتہ پڑی اور فرمایا کہ انسان کی کوئی ضرورت بھی چاند سے متعلق نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی ضرورت چاند سے پوری ہوگی تو چنچی آج تک انسان جو چاند پر جا رہا ہے اور آ رہا ہے اس, کی اس کے لیے یہاں تک کہ علاج مارجنے کے لیے کوئی ایسا پتھر تک وہاں نہیں ملا کہ جو کسی کی بیماری کے علاج ہو کھانے پینے کا تو چھوڑیں تو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ مردہ انسانوں کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے کہ آپ متخان ساری زمین اگر آدمیوں سے بھر جائے تو ایسے آج روشنی میں, میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان سب کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا لہذا یہ مسئلہ اس کے ضبط ولادوں کے, کے بارے میں بس کنٹرول کے بارے میں شری مسئلہ ہے کہ مستقل ضبط و کرنا جس میں کہ مرد اور عورت کو مستقل بانج بنا دیا جائے یہ حرام مطلق ہے اور کوئی یہ نیت کر رہا ہو کہ ان کے کھائیں گے کیا ان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی تو یہ شرک ہے کیونکہ ان سارے بھر جائیں تو بحران اللہ یہ کوئی پندرہ سال پہلے کی اٹھارہ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں خبر میڈیکل کالج کی لائبریری میں گیا وہاں میں نے سال نکالا آرٹیکل اس میں آیا ہوا تھا کہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ایک بڑا مثلا بڑی بیگ پانی کی رکھیں گے اور اس میں ایک کچرا کا ڈالیں گے بکٹیریا کا کچرا ڈالیں گے اب یہ گندم جوار کیسے بنتی ہے ہوا میں ایک چیز ہے اس کو نائٹروجن کہتے ہیں نائٹروجن گیس ہے. پودے کو ہم بہت اس کی جڑ آواز ہے نائٹروجن کو گیس کو لیتی ہے اس سے پروٹین بناتے ہیں پتے کے اندر جو سبل چیز ہوتی ہے یہ آواز کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو گیس کو لیتی ہے اس سے کاربوہائیڈریٹ شوگر بناتی ہے اور کوئی اور اجزا پودے کے ہوتے ہیں وہ کو دوسری ہا کو لیتے ہیں یا کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں اس سے تیل بناتے ہیں تو تیل اور آٹا وہ آٹے میں جو ہے اس کا کاربوہائیڈریٹ کیسا اور پروٹینس بن ہے اس آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بیکٹیریا حواس ہے خود بخود نائٹروجن کو لیں گے اور وہ پانی کو استعمال کرتے ہوئے اور پوری دہ کو گوشت کی طرح چیز سے بھر دیں بغیر کھیت جوتے بغیر فصل بوئے انسان کی روزی کا بندوبست ہو گیا اللہ. اب دیکھیں جس زمانے میں لوگ ہل چلاتے تھے آج چلائے ہمارے والد صاحب کے دوست تھے وہ کھا کرتے تھے کہ اتر جریبا یواز ہے آڑو ماں جی بتیس کنال کو کرتا تھا اس قربان مضبوط مضبوط بتیس کنال کاج کرتا تھا وہ گاؤں میں بڑا اس کا دبدبہ ہوتا تھا وہ بتیس کنال اگر کاشت کرنے کے حالات ہوتے ہے تو آج کی مخلوق جو ہے یہ مٹی کھا رہی ہوتی ہے کی روزی نہیں ہوتی اللہ نے انٹریکٹروں کو یاد فرمایا وہ زمینوں کے زمینوں کو روٹ رہے ہیں اور ہر زمین کے انج کو آباد کر رہے ہیں اور ضروریات پوری ہو رہی ہے اگر روئی پر اور اون پر لباس کا دارو مدار ہوتا آج کے انسان کو کپڑے میں ملتے پیٹرولیم زمین سے نکلتی ہے اس سے پیٹرول بنتا ہے ڈیزل بنتا ہے اور اس کا ایک ایسا رہتا ہے جس سے ایسٹر بنتا ہے پولی ایسٹر سے کپڑا بنتا ہے اور جو آپ پہنتے ہیں یہ چپلیاں پہنتے ہیں اس سے وہ بنتی تو چمڑے کا مل دے دیا روئی کا نمبر بدل دے دیا خون کا نمبر بدل دے دیا ساری چیزوں کا بندوبست کر دیا الحمد اللہ کے فاتحام ماتا پتی بات آ رہی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کے پورا کرنے کی پورے استعداد اس زمین میں لکڑیاں تھیں وہ ختم ہونے کوئی کوئلہ ہوا جی وہ ختم ہونے کو پیٹرولم نکلا جی وہ ختم ہونے کوئی اٹامک انرجی آ گئی کینیڈا کاٹامک انرجی کا سائنٹسٹ آیا ہوا تھا اگلی جماعت میں ہمارے ساتھ تھا اسے میں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ جب ایک لفافے میں ہم تین سطام پر گولیاں لے کر آئیں اور وہ پورے مہینے کے لیے چولے مجلنے کے لئے کافی سے سکا بالکل ہو جائے گا کہ ہمارے جناب صدر مولوی اسم صاحب بازار کو جائیں اور ایک لفافہ جو ہے لے کر آئیں جیب میں اور وہ لکھن ایک الماری کے اس میں پونے میں سارے مہینے کی توانائی آگ جلاؤ جی کھانا پکاؤ کمرے کو گرم کرو پانی گرم کرو سب کچھ کرو جی اور اس کے لیے کافی بجلی بجلی انہوں نے انسانوں کے سہم میں ڈالا بجلی انہوں نے وہ پیدا کی صبح سراج کا ایک وزیر تھا تو وہ چلا گیا مالکان کے علاقے میں جو بجلی گھر ہے نا وہ دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھا ہے بجلی گھر اس سے بجلی بند کرا رہی ہے نیچ دیکھیے سے بجلی دیکھ بند کرا رہی ہے تو بڑا حیران ہوا سیمرا دوبارہ کیا ایک دفعہ جب تو بجلی نکال لیتے دوبارہ پھر پانی میں بجلی آتی پھر نکالتے تو انجینئر صاحب جو تھے وہ دیکھا اور ہنسے وزیر صاحب کہتے ہیں اتنی سب ہو جائے گی کرسی پر بٹھا لیجیے تو فیصلے کی اللہ تعالی سے یہ کر رہا تھا کہ اللہ نظام معیشت جو ہے اس کا بندوبست کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی زمین پر اتنے وسیع علاقے ہیں جنوبی افریقہ میں جاتا ہوں وہاں آدمیوں کی زمین کنالوں میں جریبوں میں نہیں ہے میلوں میں جریدوں کہ میری یہ دو میل ہے اس کی چار میل ہے اس کی دس میل ہے اس کی پچاس میل ہے جونسبارگ ایک بہت بڑا شہر ہے اس میں ایک این چلا رہا ہے مول ادیضا مردان کا جتنی عورتیں مسلمان ہوتی ہیں ان کے لیے کشیدہ کاری کا سکول ہے اس کا جتنے بچے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے پڑھائی کا سکول ہے اس کا ان کو کھانا دینا سارا بندوبست دوپہر کا کھانا بھی دیتے ہیں سب کو جی اور تو اسے میں نے کہا مول صاحب آپ کے اتنا عرصہ ہو گیا موجود مکہ مکہ دمکڑے رہنا کوئی زمین وغیرہ کرتے کا بس بھی نہ کڑے مزاج آتا ہے غریب آدمی اتنا میں نہیں کر سکا تو میں نے کہا اسے کہتے میں میں دکھانے کے لے کر جاؤں گا لے کر مجھے کیا آدھا میر زمین یہ غریب آدمی آدھا ویروس کی زمین اس میں گھوڑے شتر مرغ بکریاں اور قسم قسم کی چیزیں تو میں نے کہا یار یہ ہمارا بھی شوق ہے لیکن اس کے لیے جو ہے تو پاکستان میں تو مزدور کہاں سے لائیں گے تو اس نے کہا یہ کالے اتنے مزدور ہوتے ہیں کہ بس تھوک کے صاف ہوتے ہیں جن کو کوئی شعور نہیں ہے کام کے بس مزدوری تکو سبحان اللہ. تو یہ کر رہا تھا قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے معاشی نظام بنایا ہوا ہے اور انسان کو شعور دیا ہوا ہے یہ وقت آنے پر رہے تو اس سے چیزیں نکالے گا ایجاد کرے گا اپنی ضروریات کو پورا کرے گا اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی دسمبر کے مہینے میں گاؤں میں موالہ صاحب کیسی جتنے دچیا یہ ہو گئے خود پیدا کا زکام دے میں پندرہ ہزار کی آبادی کے ایک سر دوسرے نہیں ملتا تھا مرغی وہ ہمارے گاؤں میں محاورہ تھا کہ غریب آدمی مرغی تب کھاتا ہے جب مرغی بھی مارو یا خود بھی مار غریب یا سرگا نہ جڑا یا جڑا سو لیکن انہوں نے وسائل کو پیدا کیا اور زمین کے اندر رکھا چھپا کر رہا وہ خریدا اور کال اب انسان اما رہا قرآن کے عمل کے بعد جب زمین کے مختلف چیزیں نکالی جائیں گی تو انسان حیران ہوگا کہ کیا سر قسم قسم کی چیز یہ جو حدیث شریف آتی ہے لدائن دواؤں عربی بیماری کا علاج ہے سبحان اللہ میں مختلف جگہوں میں مختلف فقراء سے مختلف بزرگوں سے ملنا اور یہ علاج مالنے کے مسئلے میں علاوہ ایلوپیتھی کے میں چیز میں کرتا رہا ہوں نا ایسی ایسے پتھر ایسی چیزیں ہیں ایسی بوٹیاں جڑیاں ہیں ایسی ہیں تو مختلف بیماریوں کا علاج چلیں ایک بڑا دلچسپ بات یہ آپ کو میں سنا دوں ایک دفعہ اس ہوا کہ میڈیکل بل جو جاتے تھے سوبت ہر کی حکومت کے انہوں نے کہا لوگ غلط بل بھیجتے ہیں تو خفیہ طور سے ان بلوں کو دیکھنے پر میں وہ تھا کسی کو پتہ نہیں تھا وہ میرے پاس لاتے تھے تو اس کو میں دیکھ کر پھر میں لکھتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے پاس کرنے کے ہیں تو پاس کرتے تھے ایک بل آیا کہا یہ بہت بڑا بل ہے پچاس ہزار روپے کا بل تھا پچاس ہزار بہت چیز تھی اسے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی والدہ کا بل تھا کڈنی فیل ہے اس کا پورتا فیل ہوا ہوا خیر اس کو میں نے کہا اتنا خرچہ تو اس کو ہوتا اس کو میں نے پاس کر دیا کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا بل داغل ہو پاس نو تو پاس کیا تھا نہیں کہا کہ والدہ صاحب کیا حال ہے اس کا پھیل تھا اس نے کہا کھا دا اب ٹھیک ہے تو میں نے اچھا علاج کیا ہے ڈائلسس وہ مشین سے جو کرتے ہیں میں ڈال کر اس نے کہا نہیں کرتا ہوں لیکن چراڑ کے ایک بزرگ نے مجھے ایک جڑی بوٹی بتائی ہے اس کا پانی میں اس کو بال کا پلاتا ہوں اور بس وہ کام چل رہا ہے جتنا سب زندہ رہی ہے وہ محترمہ بغیر ڈائلس کے اللہ نے اس کو شپا دیا پھر جب وقت مقرر تھا ہوا ہے اس کو تو کوئی نہیں ڈال سکتا خیر وہاں انڈسٹری سے میں نے وہ جڑی بوٹی نکالی پھر میں نے کچھ مریضوں کو دی ٹیسٹ بھی کرایا ان کے بعد ماشاء اللہ بلڈ کا کم ہوا خیر کر رہا تھا لگتنا معیشت ہے لیکن انسان جو ہے یہ گائے گا, گا, گا, گا, گا, بیل اور بکری اور خرگوش نہیں ہے صرف کھائے پیئے اور بچی مر جائے اس کو اللہ نے سوچ دی ہے اس کو اللہ نے ارادہ دیا ہے اس کو اللہ سے بالکل اللہ نے جذبہ دیا ہے اس کے اندر سوچ ہے اچھی بری سوچ ہے اس کے اندر اچھا برا ارادہ ہے اس کے اندر محبت کا جذبہ ہے نفر کا جذبہ ہے اس کے اندر کیا ہے چار چیزیں اس کے اندر کام کر رہی ہیں اگر یہ چار چیزیں اس کی درست نہ ہوں تو اپنے لیے بھی زحمت ہے اپنے لیے بھی عذاب ہے بال بچوں کے لیے بھی عذاب ہے گاؤں بستی کے لیے بھی عذاب ہے مسجد کے لیے بھی عذاب ہے ساری دنیا کے لیے عذاب ہے تو لہذا اس کا جو دوسرا انسان کے اندر جو دوسرا شعبہ کام کر رہا ہے روح کا جس سے چار ادارے اس کے اندر زندہ ہوتے ہیں اس کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوسرا نظام دیا ہے جو نظام ہدایت ہے نظام ہدایت کے لیے میام اصلاح کو بھیجا جاتا ہے جو اس کی تربیت کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور ہدایت کا پورا نظام دیا اور ہدایت کے نظام کو چلایا انسانی تہذیب تھوڑی سی ارتقا کیے ہوئے تھی تھوڑا سا غلہ پیدا کرنے کی چیزیں اور تھوڑے سے کام لہذا ایک محدود سی شریعت آئی کوئی کتاب آدم علیہ السلام کو نہیں دی گئی چند ہدایات دی گئی انسانیت ارتقا کر دی گئی اور جیسے جیسے حالات بدلتے گئے اللہ تبارک فلاً استظام کو جاری اساری رکھا دوسری عدایت ہے قرآن پاک میں من فلاح ہوفن تو مارے پاس بڑی طرف سے ہدایت آتی رہے گی جس نے اس کا دبا کیا تو اس کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا <تصفيق> اللہ فرمائے اس کو بڑی زمینیں مل جائیں گی بڑے بنگلے مل جائیں گے اور بڑا پیسہ مل جائے گا یہ سب کچھ مل جائے لیکن فار غم اور خوف کا شکار ہو تو گویا کچھ بھی نہیں ملا اس کو قرآن قرآن مجید تو بڑی عجیب کتاب عجیب زنشوری عجیب حکمت ہے اس نے ساری کامیابیوں کا خلاصہ اور نچوڑ دو الفاظ میں لا کر بتا دیا ہے کہ اتنی کامیاب زندگی اس کی ہوگی اگر ہائر کے اس نے کیا کہ اس کو یہ غم اور خوف سے تو ہو جائے گا خالی ہو جائے گا فارغ ہو جائے گا اسلیہ ہو تو خوف سے خالی ہے نہ ہو تو خوف سے خالی ہے مال ہو تو کامیاب ہے نہ ہو تو کامیاب ہے. تو اتنا ایسا اس کا ان دو الفاظ میں اتنا عظیم جامع فلتوا بیان ہوا ہے اور وہ ہدایت کے ساتھ ملک متعلق ہے ہدایت کا اصول جو ہے ہدایت, ہدایت اتنی ہم چیز کو جو غم اور خوف کے مشکلات انسان کو نکال کر ایسی کامیابی سے کنار کرنے والی یہ تو حاصل کیسے ہو وہ ہدایت ہے کیا وہ ہدایت یہ سلاط المستقیم ہے حیدراط المستقیم وہ سیدھا راستہ ہے سیدھا راستہ کہاں سے حاصل ہو سلاط اللہ ددین علیہم ان ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں نے اس سے ہے اسدا صحیح وہ امدیال ہے مسلاط السان ہیں وہ صدین ہیں وہ شادا ہیں وہ صالحین ہیں مجھے صاحب نے جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک صع نے ہدایت کے بارے میں سب سے پہلے نشاندہی جو کی ہوئی ہے وہ کتاب اللہ کی نہیں کی ہوئی رجال اللہ کی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے کیونکہ ول رسول و بل پہلے آتا ہے رسول رسول کرتا ہے محنت محنت سے ہدایت وجود میں آتی ہے ودیل الحق پھر کے بعد دین حق کتاب کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے لوگوں الدین کو صحیح طریقے سے بیان ہو جائے صحیح طریقے سے عمل ہو جائے تو سب پر غالب آ کر دیتے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غالب نہ آئے تو پہلے رجال اللہ کی نشاندہی ہے کیونکہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی عملی تصویر یہ اللہ کے بندوں کے, کے پاس ہوگی رجال اللہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اس چیز کے عمل کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوں گے اور اللہ تبارک کا تعالیٰ اس کے الفاظ کو جو سکھانا چاہتا ہے تو صرف الفاظ کو نہیں سکھانا چاہتا بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے الفاظ کا تعالیٰ اس کے مانی کو سکھانا چاہتا ہے اور پھر اللہ تبارک مانی کو نہیں سکھانا چاہتا اللہ تبارک کا تعالیٰ اور مانی کے میں جو ظاہری بات نہیں اعمال ہیں جو دل کے جذبات کیسے ہوں اس کے مطابق ہوں نفس کی شہبات کیسے ہوں اس کے مطابق ہوں اور دماغ کی سوچ کے اس کے مطابق ہو اور رادے جو اس کے مطابق ہوں یہ چیز تو کامل شخصیات بنی ہوئی شخصیات جن کو یہ خود حاصل ہوتی ہے وہ اس کو پیدا کر سکتے ہیں لہذا امبیال علیہ اسلام وہ سب سے پہلے رجال اللہ ہیں جو اس کے لیے معیار ہیں اور اس معیار میں جو ہے تو پھر سب سے آخری بلندی پر جو ہیں جن کو کہ خاتم نبین کہا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے علماء اکنام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ عالمی شانوں میں سے کئی شانیں بیان کیں ہیں قلع پاک نے رحمت اللّہ علمی کا عمار صلی اللہ کے اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم. نہیں پیدا کیا ہم نے آپ کو مگر رحمت ہی. سراپا رحمت نرحم رحمتہ تربیت ہی نہیں صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ یہ حسن کے لیے ہوتا ہے یعنی سوائے اس کی دوسری بات ہی نہیں تو فرمایا کر اس کا مطلب نرا پر سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت سراپا رحمت نر رحمت وائے رحمت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ساری کی ساری رحمت ہے رحمت تو یہاں ہے ہی نہیں یہ شان بیان ہوئی ہے لیکن جو آپ کی شان ہے یہ جو شان رحمت الان خاتم النبیین یہ سب سے آخری ہے بارے میں کیسی آئے تھے وہ لاکر رسول اللہ خاطم النبین ماکان محمد نبا حدالم بلاکر رسول اللہ خاطم النبین گویا ن سارے انسانوں میں سے سب سے عظیم کمالات والی شخصیات وہ علیہ مسرات السلام اور علیہ مسرات اسلام کے کمالات جو ہیں وہ جس بغد اختتام تک پہنچ گئے تو یہ جگہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے کہ ختم النبی یہ ہے تو وہ زمانی ہے مکانی ہے مرتبی ہے آپ کے ختم نبوت کی شان زمانی ہے مکانی ہے مرتبی ہے زبانی کیا ہے کہ ایک زمانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم انسانیت کو دیا کہ یہ جو ہے آدم السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا زمانہ یہ انسانوں کا دورانیہ ہے تو اس دورانیے میں اگر کوئی شخصیت ہے تو اس نے سب کے معیاروں کو لابھلوکا کر سب کے معیاروں کو سرپاس کر لیا سب کے معیاروں کو آؤٹ کر لیا سب کو پار کر لیا سب سے درجے اول پر آئی زمانے کے لحاظ سے تو اس پورے دورانیے میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت زیادت بابرکات ہے یہ یاد کی خطمت ختم نبوت زمانی ہے ختم نبوت مکانی کہ اس زمین کو اس زمین کو عالم انسانیت کا گھر قرار دیا وہیا مکان یہ پوری زمین مکان ہے تو اس پورے مکان میں اگر کوئی شخصی طرف آخر ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اس معیار کو بھی آپ نے ختم کیا ہوا ہے یہ آپ کی نبوت یا آپ کی ختم نبوت مکانی ہے خطم نبوت مکانی ہے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے لوگ مختلف سیاروں کو ستاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں ان میں جا رہے ہیں اور اپنا راکٹ اس پر اتار رہے ہیں ہماری تو یہ معلومات ہیں کہ ان میں کسی پر کوئی مخلوق نہیں ہے اور انسان کے مفاد بھی نہیں ہے لیکن بالفرض اگر باقی پنائز پر اور باقی سیاروں پر باقی ستاروں پر بھی مخلوق ہو اور وہ مخلوق جو ہے ان کے اندر نبوت کا سلسلہ چل رہا ہو اور ان کے اندر نبی آئے ہوئے ہوں تو ان, ان کے بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے آپ کی ختم نبوت جو ہے یہ ختم یہ, یہ مکانی ہے سارا جہاں پر مکان کا وجود ہے اس میں اگر کہیں پر نبوت کا زور ہو, ہو جائے تو وہ جو ہے ختم اس جگہ بھی اس خاتم النبیین ہے تو یہ آپ کے ختم نبوت مکانی ہے اور کسی مکان پر بھی کوئی ایسا نہیں ہے تو بارہ میں خیبر میڈیکل کالج میں گیا تو پرنسپل صاحب ہمارے بڑے خوش ہیں دیکھو نا جی ڈاکٹر صاحب نئی ریسرچ آ گئی ہے نئی تحقیق آئی ہے کہ مریخ پر زندگی کے اثار پائے گئے ہیں اور وہاں پر بیکٹیریا ہے یہ جی چیزیں ہیں وہ چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر زندگی رہی ہوئی ہے کیونکہ بیکٹیریا بھی ایک زندہ مخلوق ہے وہ جب کہ بایولوجیکل حالات زندہ رہنے کا وہ خبر نے جب بڑا تذکرہ کیا بڑے خوش ہوئے بڑی انہوں نے انکشاف کرے لے کیا میں نے کہا یہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں علام ابدربی رحمۃ اللہ علیہ ساتویں صدی اس میں گزرے ہیں ان نے فرمایا ہوا ہے کہ میں نے اپنے مقاصفے میں بریف پذیرہ مخلوق دیکھی دیکھیے دیکھ رہا غریب تختی گزرے ہیں خیر یہ آج خط میں نبوت مکانی ہے خد میں دبت برتبی کہ اللہ تعالی کے علاوہ غیر اللہ نی? اللہ کی ذات قدیم ہے اور عدلی ابدی ہے اور خالق مالک ہے اس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اللہ و اللہ غیر اللہ غیر اللہ میں یہ ہے تو اگر مرتبہ ہے کسی فائد فارسی کے شاید نکال ہوا ہے نا کہ بادل خدا بزرگ سی مختصر طرح مختصر وہ فارسی کی نظر سے بڑی سی اس نے کہا کہ اللہ کے بعد آپ بزرگ تر بزرگ, تر بزرگ ترین ہیں وہ آپ ہی ہیں کیسا مختصر ہے نایوم کا نسخہ من کانا تو بادل خدا بزرگ کیسا مختصر اللہ نے کہا, کہا کہا ہوا ہے تو یہ مرتبہ ہے اللہ کیلال و را ہے وہ خالق ہے مخلوق کبھی خالق مقالق ہو نہیں سکتی ہے اور خالق خالق کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی ہے مرتبہ درجے کے لحاظ سے ہاں جی تالک کے لحاظ سے مطابق ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ غیر اللہ میں پھر اگر درجہ حول جو ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ آپ کی ختم نبوت ہے مرتبی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کی سب سے بڑی شان ہے وہ ختم نبوت ہی ہے اس لیے جس وقت انگریز نے اس بات کو معلوم کیا کہ انگریز کی حکومت یہاں کیسے دائمی ہوگی دائمی کیسے بنے گی تاکہ یہ اٹھارہ ستمان کی جنگ جاری جو لمائے جو بند لڑی ہے اس طرح کی جنگیں نہ ہو جہاد نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکے گا تو اس کے لیے اس کے دانشوروں نے،, نے،, نے،, نے،, نے اس کے پادریوں نے اس کے دانشوروں نے اس کے پادریوں نے اس کے ماہرین سیاست نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تب ہو سکے گا جب کہ حضرت محمد صلی اللہ صرف رسالت کی ریپلیسمنٹ ریپلیس کے ہو گئے اونلی پاسبل ایف یو ریپلیس دی پروفٹ ہولڈر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت ممکن صرف ممکن ہو سکے گا اس بار کہ جب رسالت کو رسالت کا بدل ان کو دوڑا اٹھارہ ستاون بھر جنگی آزادی نہ انگریزوں کی مسلمان آن جہازوں نے کی حکومت کو پوکھنا شاید روسی نہ کیے گی نہ پادریاں داغلوں گئے لیڈران داغل جرنلان داغلو ڈیر کو خیران داغلوں اوور فیصلہ کرے دا ٹکے کر ورکڑو کتاب جی آ گی کرنا درائی نبی نبوت ب ختم ہے نبی کو برتا ہے نا بچے دا تو خاتمے صحیح نہیں ہوگی کو خبر آ تو خاتمے باندھ رکھیے گی توحید ہی امریکا امریکہ منی ڈالر باہر نکلے جی کین گاڈ بھی ٹرسٹ تو اس جی دا رسارت خوات من جائے گی دانشور نے رسالت کے خاتمے پر ہوگا کہ جب تو اس کے مقابلے کا دوسرا پیغمبر کھڑا اس پر جو ہے تو آپ لوگوں نے غلام احمد قادنی کا نام صرف سنا ہے اس وقت نبیوں کے ایک عام وبا ریز نے کرائی ہے اس پر میں نے تحقیقات کرا کے آرٹیکل لکھوا کے آرٹیکل لکھوایا ہے میں نے کہ چار آدمیوں نے چار سبے کے علاقے میں آج اس وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے آج وہ نہیں اس کا دعویٰ زندہ اس سو سال عمر ہے اس نے کہا میرے سامنے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں اس کی عمر کوئی اس وقت آٹھ دس سال کے قریب تھی اس نے کہا میرے سامنے نبوت کو دعویٰ کیا ہے اور اس کو تاثیر کے پاس لے جا کر چار سبے کے غیر مسلمانوں نے قتل کیا ہے اور غلام احمد کاجانی کو خرید کر کیا گیا یہ آدھے ہندوستان کے لیے اور اب لطیف پوری کو کیا گیا اس طرف کے ہندوستان کے لیے باقی آدھے ہندوستان کے لیے اب لفتیف تیما پوری کو جو ہے تو علاقے کے مسلمانوں نے گھیرا اور گھیرنے کے بعد سے کہا کہ باہر آؤ تو اس نے کہا کہ مجھے وہی آئی ہے یا یوہن نبیو اپنے گھر میں رہی ہو یہ کہ اپنے گھر میں رہو موبائل نہیں نکلا خیر آخر اس کو گسیٹ کر نکالا ہے اور اس کو قتل کیا ہے اس کے تجربے نے پھر انگریزوں نے غلام احمد کاجانی کی انتہائی حفاظت کی ہے اور حفاظت کرنے کے بعد اس کی نبوت کو بہت زیادہ مالی اخراجات کر کے اور بہت زیادہ کوششنگ کر کے یہاں تک کہ اس کے ماننے والوں کو بڑی پوسٹیں دے کر آپ کو پتا ہے تو ہمارے اس شعبہ سہت میں انگریز کے دور میں آج سے اسی سال پہلے ان لوگوں کی پروموشن ہوتی تھی جو کاجنی ہوتے تھے تجھے جی کیا پتا ہے اس بات کا بڑے بڑے خان میں ان کا نام نہیں لیتا کہ ان, ان کی علادہ مسلمان ہیں شکر ہے اللہ کا کہ جو ڈاکٹری کے شو میں تھے کیسے وہ کاجنی کے پیچھے جاتے تھے ثاقب صاحب ہمارا انجینئر جو مسلمان ہوا تھا دادا اس کا گزانی چلا وہ کہتا تھا کہ میرا دادا جنہیں کی نماز پڑھایا کرتا تھا بڑا خان تھا باقی کا بڑا وکیل تھا تمہارے گاؤں کے لوگ بھی تھے تو کہتے ابھی بھی کبھی کبھی یہ باتیں ہیں تو مجھے یاد دلایا کرتے ہیں خوشابد کے لیے دادا کی یاد دلایا کرتے تو میں کہتا ہوں لالا والے اوسم تک کہاں جانے تو کیسے تو وہ پروموشن کی ہوتی تھی ترقی ان کی ہوتی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نبوت کو ریفلس کریں تو اسی اللہ تبارک تعالی سورہ فاتحہ میں حراط مستقیل کے لیے پہلی رشاندہی رجال اللہ کی, کی ہوئی ہے رجال اللہ کے بارے میں دو واقعات پڑھے معنی خیز ہیں. میں سنا دوں آپ کو ایک تو ہے سید سلمان نظویر رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے رابندر ناتھ ٹیگور سے یہ نوبل پرائز لیا ہوا شاعر ہے بنگلہ کا اور ہندو ہے کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہندوؤں نے سناتن دھرم جو تمہارا پرانا مذہب تھا اس کو سائنٹ بنا کر نیا مذہب بنایا تھا برہمو سماج لیکن وہ نہیں ہے تو کہتے بردستہ کا ٹیگور نے مجھ سے کہا کہ برہمو سماج کی کتاب تھی اس کے پیچھے کوئی صاحب کتاب نہیں تھا اس لیے وہ نہیں چلا ہے تو کتاب کے لیے صاحب کتاب ہوتا ہے جو اس میں بیان ہوا ہے اس کو عملی طور پر پیش کرتا ہے پھر چلتی ہے اسی دوسرا واقعہ میں آپ کو سناؤں جو میرے ساتھ ہوا ہوا ہے بغب گروا میں تھا ڈاکٹر مرتضا ملک صاحب جو دینی پروگرام کیا کرتا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو یاد ہے نا پلاٹوں کے کاروبار میں قتل کیا گیا ہے کیونکہ بعض کے بعد اس کو اپنا پارٹنر بنایا تھا سارے پیسے ہڑپ کر گیا تو اس کو قتل کرا دیا سر یہ ہمارے بدان صاحب محمد اللہ سے بیت بھی ہوا تھا ایک دور میں وہاں پر ملاقات ہوئی تو اس کا خیال تھا کہ یہ تو میں تو مجھے ساری چیزیں پہچانتی یہ پہچانتا ہوگا ہمیں کیا پتہ کیوں کہ ہم تو جاتی آدمی کے ڈبے کو بند کرنے کا طریقہ کھولنے کا طریقہ <تصفح> مجھے دھیان لینے کے لیے لے گئے پنڈی وہاں انہیں... کا فلیش مین ہوٹل میں مجھے بہر آیا اس کیا تھی باقی ساری چیزیں میرے لیے سیکھ تھی ٹیلیویژن کو بھی چلا دیا میں ملک آیا چل رہا یا اللہ میں اس کیا کروں میں نے ایک وڈری کو دبایا تو اور زیادہ خراب پروگرام میں دوسرے کو بلایا تو اور یا اللہ میں کیا کروں یا اللہ کو سو تلاش تو پھر بلایا کہا کہ برفزار کسی طریقے سے بند کروا دیا کیا کچھ نے کہا جا رہا ہے تو خوشحالی تو ان جب دین کا خیام ناپید ہوتا ہے وہ ملا یا میری طرح ملوڑا وہ ملوڑ جو ٹیلیویژن کی نیوز سنتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا تحریمی ہے مکروت یہ اتنا اجڑا ہو گیا کہ جب اس پر نیمبر لڑکی جب باتی ہے تو اس کے جذبات مشتل نہیں ہوتے اگر مشتحل نہیں ہوتے ہیں ہجڑا دے بیا دے جن میں قابل نہ دیانی. اور اگر ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو پھر جائے تو اس کو سوچ دیں خیر اب جب ایسے تو ایک بار مساجے کرنا پڑے گا پکڑنے تو محل اللہ خیر جی کیا کر رہے تھے جی اس نے کہا کہ یہ مکہ مکرمہ یونیورسٹی میں اسلامیات کا پروفیسر تھا جو اس نے خود مجھے سنایا ادا اس نے کہا کہ پہچانتا ہوگا مجھے عالمی تعلق کے ڈاکٹر مسلم علیہ نے کہا سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پیشانی کو چما میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی دینی باتوں سے میں بڑی خوشی ہوتی ہے بہر ہم نے کبھی دیکھا نہیں آپ کے پروگرام ہاں؟ تو خیر جی اس نے کہا باتیں شروع ہو گئی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں یہاں پروفیسر ہوا کر تھا مکہ مکرمہ یونیورسٹی میں اور میرے ساتھ انگریزی ادب کا پروفیسر ہے ایک انگریز اور اس کی بیوی دونوں انگریزی ادب میں پی ایچ ڈی تھے کہتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا تو میرا کہ میں اس کو اسلام کی دعوت نہیں دوں کہ بہت اچھا آدمی ہے اس کو اللہ ہدایت دے دے میں سوچتا رہا کہ اس کو اسلام کیسے دعوت دعوت دوں تو کہتے ہیں کہ میں نے محمد یاد پرافٹ کتاب لی اور اس کے پاس لے گئے میں نے کہا کہ یہ کتاب ہے جو کہ اردو سے انگریزی میں ترجمہ کی گئی تھی ہمارے وطن میں ہم لوگوں کی زبان تو انگریزی نہیں ہے آپ بڑے ماہر ہیں آپ اس کا ترجمہ اس پر نظر ثانی کر لیں میں آپ کو کافی معاوضہ دوں گا اس کا کہتے ہیں لے گیا کتاب اس پہ یہ آٹھ تقریبے ہیں اسی صفح ہیں اس نے اس کا ایک باب پڑھا دوسرا پڑھا تیسرا پڑھا اور کتاب بازار مغل میں لیے میرے پاس ہے آپ نے کہا ڈاکٹر مفت پروگرام تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے اس نے کہا کا کیا پروگرام ہے کیا بات ہے کہا کہ یو ڈو ناٹ وانٹ بک بیکر داد یو وانٹ ٹو میتھ یو مسلم کہا تھی کتاب تو مجھے ٹھیک نہیں کرانا چاہتا تو مجھے مسلمان کرنا چاہتا ہے میں نے کہا کہ مرضی ہے آپ کی میتھ اس نے کہا نہ آپ یو ویل ریڈ دس بک فرنٹ آف میڈ یو ویلسپلین بلف میرے سامنے پڑھو گے اور تشریح کرو کہتے ہیں میں نے کتاب مکمل کی اس کے ساتھ اور اس نے کہا ڈاکٹر میں اس نام قبول ہوں یہ حضور صلی اللہ کے بارے میں آٹھ خطبات ہیں سید سلمان نزوی جو مدرس میں مدراس میں انگریز، کسی انگریز پادری کو لائے تھے اور اسے دینی تقریریں کروائی تھیں اور چونکہ انگریز کی حکومت تھی بڑے بڑے افسروں کو اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو سب کو جمع کیا تھا یہ تقریریں ہوئی تھیں وہاں کے غیر مسلمانوں کو جو ہے بڑا افسوس ہوا پھر انہوں نے کہا ہم کیا کریں سید سلیمان نبوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا ان کا افسوس میں کیا کروں میں چاہیے تھا کہ میں بھی انگریزی میں تقریر کرتا لیکن انہوں نے اردو میں کی ہے لیکن خود مدراس دنیا اسلام کی چودہ سالہ تاریخ میں ہر سے آخر ہے لاجواد کوئی عرب عالم آج عالم کوئی متقدمی متخرین میں سے اس کا جواب نہیں لا سکتا واقعی یہ قابل فرح سرمایہ ہے جو ہندوستان کا ہے اور پھر قابل فرض سرمایہ ایسا ہے کہ ہمارا سلسلہ کیونکہ سری سلمان نویل مطالعہ کا سلسلہ ہے ہم خادے میں سلسلے ہیں جی؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن میرے راستے میں رکاوٹ میری بیوی ہے تو وہ کہتے میں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر پر آتے ہیں اور آپ کی بیوی کو کتاوت دیں گے بیوی بی نے کہا اس نے بیوی بی کو ہمارے گھر پر ہونا چاہتے ہیں گھر میں نہیں چھوڑتے ہیں کہ نے میرے پاس پھر آیا میں نے کہا چلو ہمارے گھر تمہاری دعوت ہے آ جاؤ یہاں پھر بات کریں گے اس نے بیوی بی سے کہا. بی بی نے کہا کہ ہم اس کے گھر پر جاتے بھی نہیں ہیں اس کی بیوی بی کو ڈر ہو گیا کہ یہ مسلمان ہو رہا ہے اس نے استعفی اس سے اس دلوایا اور لے گئی اس کو گھر دار. صاحب نے کہا کہ چار مہینے بعد مجھے اس کا خط ملا اس سے آئی ہیو ایکسپٹ اسلام بٹ آئی ہیڈ کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن مجھے ایک قربانی دینا پڑی اور قربانی یہ تھی کہ میری دی مجھ سے لادہ ہوگی آج بھی سیرت میں وہ کشش ہے آج بھی سیرت میں وہ کشش ہے کہ وہ کے حال کو بدل کر رکھتی ہے تو ایسے اللہ نے کی آپ کی جان کی قسم نہیں کھائی ہے لام کے اس کے بارے میں اضرانوی رحمۃ اللہ کے موائل میں دی ہے کہ یہ آپ کی سیرت مقدسہ کو بطور ثبوت قرآن پیش کر کے اس کی قسم اٹھا رہا ہے کیوں قسم قرآن اسی کو اٹھایا کرتا ہے جس, کے جس, جس کی کسی نہ کسی حیثیت کے سامنے انسان عاجز ہو رہے ہوں ود دہا و لہ لا صبح کی قسم شام کی قسم ساری سائنس سارا تجربہ ساری ٹیکنالوجی مل کر صبح کو شام کر دینا شام کو صبح کر دینا اگر کر لو تو پھر تمہاری بات سنی جائے گی نہیں کر سکتے تو پھر اس کی بات سنی جائے گی کہ ود دہا و لہ لا کہہ رہا ہے یہ قسم کی ایک وہ ہوتی ہے سیت ہوتی ہے آپ کی عمر کیوں؟, کیوں کیوں اس میں کشش ہے ہمارے ایک مقدی صاحب یہاں پر ہوتے تھے بڑے فلاسفر تھے اور عالمی شہرت کے فلاسفر تھے تو ذرا یہ شک و شبہ فلاسفر لوگ شک و شبہ میں ہوتے ہیں مبتلا ہوتے رہے لیکن آدمی اچھے تھے حضرت مولانا صاحب کے موت میں سے آتے رہے تھے بار اس کی با, حادثہ کہ میرا ایمان بدھل نہ ہو جائے کیونکہ میرا فلسبہ مجھے بڑا کھینچ رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ساری چیزوں کا آدمی انکار, انکار کر سکتا ہے ان کے بارے میں شک و شبہ میں مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ہے اور وہ چیز ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ وہ جب بیان ہوتی ہے تو اس کا واقعی اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا واقعی وہ ایسی عملی ہے چلے ایک آپ کو عجیب سناؤں ہمارا ایک بھانجا تھا وہ میڈیکل کالج میں داخل نہیں ہوا اس پر دہریہ ہو گیا خدا رسول کا انکار کر کے آخرت کا انکار کر گیا اور اس کے بھائیوں نے اس کی اتنی پٹائی کی مار مار کر اس کی شامت کی میں گیان نے کہا کہ پلانے سے نا کہا تو میں کہ ہم نے بہت پٹائی کی اس کی تو میں نے کہا اس کی, اس کی باتوں میں کبھی نہ کبھی حضور کا تذکرہ بھی آیا ہے اگر آیا ہے تو اس نے کیا کہا ہے تو انہوں نے کہا کیا ہے سے یہ بات کی اس نے کہا خدا رسول کو خدا کو تو میں نہیں مانتا آخر کو نہیں مانتا لیکن بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ عظیم انسان تھے میں نے کہا اس کا ایمان سلب نہیں ایک بزرگ تھے صاحب کشیف دوسرے آدمی اور لوگ کہا کہ حضور کے روزہ انور سے نور کی شوہیں اٹھ رہی ہیں اور عالم انسانی پر پھیلتی ہیں اور ہر کل پر آ کر نور کی شواہ لگ رہی ہے اور اس کی برکت سے آدمی ایمان والا ہے تو کوئی اعتراضی آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ خبر ہے کہ محترضین خبر ہے کہ جلال ان نے کہا تیری جو ہے تو اس کو توڑ دیں کو ان کو مکاشمان کو ہو گیا کہ خاتمہ بلیمان والا نہیں ہے نا ان نے کہا چلو ٹوٹ گئی آدمی کا آدمی کی موت کفر فر پر ہوئی. گستاخ رسول نہ تو اس کے ایمان صلب ہونے کے آلات نہیں ہوتے گستاخ کے ایمان صلب ہونے کے آلات ہوتے ہیں اس لیے یہ مسئلہ ہے چاروں اماموں کی کتابوں میں بلکہ ابن تمیر رحمۃ اللہ علیہ جو ذرا سل سے ہٹ کر بھی بولتے ہیں ان کی کتاب میں اور سب جگہ پر ہے کہ گستاخ رسول جو ہے وہ مسلمان یا کافر اور گستاخی کرنے کے بعد اگر تو بتائے بھی ہو جائے تب بھی وہ قتل کیا جائے گا یہ شریعت کے ہم فرائض میں سے فریضہ ہے ہم. اور عام مسائل میں سے مسئلہ ہے کہ شاتر میں رسول کو عام طور پر دیکھتے ہیں حضور نے معاف کیا ہے یہ مولوی صحمان کہتے ہیں دیکھیے حضور کی تین حیثیتیں ہیں ایک حیثیت ہے ذاتی آپ پر لوگوں نے پتھر مارے آپ کو تکلیف دی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے آپ کے بال بچوں کو سب کو تکلیف دی آپ کو مشکلات اس کے, اس کے, اس کے میں رکھا بدلے نے آپ نے معافی دی ہے ٹھیک ہے نا آپ کی دعوت کی کس نے مخالفت کی ہے کی مخالفت کی تو اس کو نے اس, اس کے آب آگے آپ نے خاموشی نہیں اختیار کی اس کا آپ نے معاف نہیں کیا اس کا دلائل کے ساتھ رد کیا ہے اس کو دعوت دی اور دلائل کے ساتھ رد کیا ہے لیکن آپ کی جو شان رسالت ہے شان رسالت آپ کی جو ہے وہ آپ کی ذاتی نہیں ہے وہ اللہ تعالی کا عطا کردہ مرتبہ ہے اللہ کا عطا کرتا کرتا مرتبہ ہے اور اس کے, اس کے بارے میں جس نے گستاخی گستاخی رسول جو آپ کی شانت شانت کی وجہ سے آپ کے اس میں گستاخی کر رہا ہو تو گستاخ رسول جو ہے اس کا مسئلہ پر ہے یہ ان دو مسئلوں سے علیدہ ہے اس کا قتل ہے اور ایک بن اشرف کو آپ نے اپنے سامنے قتل کرایا یہودی کو تو دوسرا تو ابو, ابو رافع کو او کہا اپنے شرفت کو جائے تو اور قتل کیا ہے اور اس کے سرداروں نے اور جو ہے راستے کو جائے ہے نے کیا جا کر قتل کیا ہے اور وہ اس کی نظموں کی وجہ سے ہے جو آپ کی شان میں گستاخی کی لکھی گئی تھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کروایا ہے لہٰذا کسی بولوی کا کسی مفتی کا کسی امام کا بیان کردہ مسئلہ نہیں ہے یہ خود آپ کا بیان کردہ بھی نہیں ہے آپ کا عمل کرایا ہوا مسئلہ ہے جس وقت یہ مسئلہ چل رہا تھا اچھا یہ بات میں آپ نے کہہ یہ جو کہتے ہیں آج کل کارٹون جو آتے ہیں آتے ہیں اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو یہ توہین رسالت توہین رسالت سے وہ کر رہا ہے کافر اس کو کیا ماشی فائدہ ہے اور یہ بار بار کرا رہا ہے اس کا مرتکب ہو رہا ہے وہ مضبوط اس کو بیان کر دے اتر گیا اس اسکالرشپ میں ایک مضمون بیان کرنا چاہتا ضروری نہ nah, رسالت متعلق مضمون ہے جی Aham. اس, اس کو آج کیا تھا ہاں تو میرے سالت قانون کو مکیوم بدلنا چاہتا ہے یہ حکومت م... م... م... پر ڈور لڑا اس گرو گنٹال پر اور مشرف پر دباؤ ڈالا اور ہر ڈکٹےٹر پر امریکہ کا یہ دباؤ ہوتا ہے کہ اپنی ڈکٹےٹرشپ کے زور سے اس کو کر لے اس گرو کنڈال سے لاکھوں آدمی قطر بھی افغانستان میں پاکستان میں وہ کر دیا یہ اس مقام میں بردان کیا ہے لیکن شاہد حالت کو یہ گرو گنڈال نہیں کر سکا اس کے لیے قانون پاس نہیں کر سکا اس کی ساری ڈکٹرشپ سارا اصل اور فوج اس کا یہ سخت نہیں تھی کہ اس کو کر سکے کیونکہ سنترپن کی تاریخ میں دوشی دروازے میں رحمت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں علماء و طلباء کو اس شان رسارت اور نامور رسارت پر شہید کرایا تھا اور اس قوم نے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ یہ وہ نازک مسئلہ ہے یہ وہ ساس مسئلہ ہے کہ جب اس تک بات آ گئی ہندسٹری کے انگریزی پڑھے لکھے لوگ ہمارا اگر ایمان کمزور ہے اور ہمیں ہم جان نہیں ہے لیکن یہ امت بری ہوئی نہیں ہے اس کے پاس جان ہے جس وقت بوسنیا کی اسکرٹ پہنی اور جس کے آدھے, آدھے رانے ننگی تھی اور کلمہ اس پر نہیں آتا تھا اس پر عیسائی نے حملہ کیا ہے اسے کہا ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ ہم تمہیں چھوڑیں گے اس نے جائے تو جان کو قربان کیا ہے لیکن ایمان کو قربان نہیں کیا ہے یہ وہ ایمان ہوتا ہے جس پر کہتے ہیں نجات ہو جاتی ہے کوئی عمل بھی نہ ہو نماز نماز رواج سے نکل گئی تھی اس کو نہیں پتہ تھا حج رواج سے نکل گیا اس کو پتہ نہیں تھا لیکن ایمان کا جوہر اس کے پاس تھا جس پر جان قربان کر سکتی تھی تو یہ اس قانون کو ہٹانا چاہتا ہے اس قانون کو ہٹانے کے بعد پھر کیا ہوگا یہ جگہ جگہ توہین کرائے گا اور جگہ جگہ حملے ہوں گے اور جگہ جگہ کچھ تو خون ہوگا اس سے ملک میں انارکی اور افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے ان کو تو مہارت ہے تو اس کے نتیجے میں ملک میں افراتفری اور انارکی پیدا ہوگی اس کو کرانے کے لیے کرنا چاہتا ہے اور آپ کے جو کرسیوں پر بیٹھے ہی ہوتے ہیں ان بیچاروں کے تو علمی معانی سمجھ بوجھ کی کوئی حیثیت نہیں کہ تو بہان لڑی صاحب تو ہمارے گاؤں کے ہمارے ہلکے کے ہمارے والد صاحب کے خاص دوستوں میں سے تھے کہا کہ آخری دن بالکل جب صبح چندی کا اجلاس ہونے والا تھا تو مجھے جو بٹو نے ٹیلی فون کیا کہ میری گھر والی مجھے ساری رات سونے نہیں دیا کیوں کیا جانی اور پہ ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ فیصلہ نہ کرو جن بولوں کے کہنے پڑے فیصلہ کر رہے ہیں وہ تو کیا میں نے کہا کہ آپ میں آتا ہوں اور میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے قدم دور کا مسئلہ میں نے بیان کیا تو کہا منان بیٹیا نہیں مسئلہ جو ہم نے کوئی ہنگامہ تو کھڑا نہیں کیا ہوا اس کے لیے مختلف بات ٹھیک ہے جائیں فیصلہ کریں پر فیصلہ کیا جائے ٹھیک ہے نا جی خیر جی مضمون تو بیان ہو گیا وقت نہیں ہے جو اگلی جس بات کو بیان کرنا تھا وہ تو ایک اور بات تھی جی اور وہ جو ہے تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ محبت والا تعلق ہے جس کو کہ تو سا سلیم صاحب نے اس کے اس پر روشنی ڈالی ہے جی تو, تو سچ بات ہے کہ آپ کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسی علیہ السلام کے زمانے تک ہوتا رہا آرزو آدم عیشا نے تمہاری کی ہے آرزو آدم عیسا نے تمہاری کی ہے اس قدر معصوم رسولوں کی تمنا تمہارا آرزو آدم و نے تمہاری کی ہے یار آدم و نے تمہاری کی ہے کتنے معصوم رسولوں کی تو تم, تم ہو کتنے معصوم رسولوں کی تو تم, تم ہو او ہو آگے بار کے جو تب ناز رمدان سنا یہ وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول ہوئی اور آدم علیہ السلام کا مہر یہ بیس صبح درو شریف پڑھنا تھا جو حوال اسلام کے لیے ادا ہوا موس علیہ السلام کے وظائف میں دروش شریف کا قصب سے پڑھنا شامل تھا تو رات میں آپ کے تذکرہ آیا اور پہلے پہلے ادوار میں سبحان اللہ سارے عالم میں چرچا ہوا عالم انسانیت میں جس بار چاند رو ٹکڑے آپ کے ہاتھ سے ہوا تو اس وقت کے لوگوں نے کہا یہ جادو کا اثر ہے تائف والے باقی لوگ آئے ہم ان سے پوچھیں گے تو دوسرے دن جب لوگ آئے تو نے کہا ہم نے چاندوں اور ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے مالابار کے راجہ نے دیکھ لیا اس کو تھوڑی, تھوڑی دیر تھی اس نے اپنے پنڈتوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ پچھم کے دہ سے مغرب کے علاقے میں ایسی ایسی کبھی روحانیت والا آدمی آیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو نے پھر کو ظاہر کیا کہ اگر میں اس کو پاؤں تو میں مان لوں میں اپنی تقریروں نے کرتا ہوں کہ ہندوستان کا پہلا مسلمان مالا بار کا راجا ہے جو کہ موجود شکل کمر پر اس کا بیان ہے یہ کتابوں میں آیا ہوا ہے تو یہ تو آپ کا تفکا اور آپ کا چرچا ساری کتابوں میں آیا ہے ویدوں میں اور سب جگہوں پر ویدوں کے دو والے میں آپ کو سراہ دیتا ہوں یہ میرے پاس کٹنگ اس کی جو وقت اخبار کی پڑی ہوئی ہے کافی اچھا پہلے آیا ہے بنارس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ویدوں پر تحقیق کر رہا تھا اس میں ہے کہ ایک وشتو بھگت آئے گا جس کی ماں کا, ماں کا نام سوان سو مانو ہوگا وہ بھرکی گوڑے پر بیٹھ کر ساری کائنات کے سیر کرے گا ماننے والوں کے پاس تلوارے بھالے یعنی لیزے ہوں گے یہ اس میں آئے ہوئے تو اس پروفیسر نے کہا کہ وشنو بھگت وشنو کہتے اللہ کو بھگت کہتے ہیں بندے کو وشتو بگت اللہ کا بندہ عبداللہ اللہ باپ کا نام وشنو بکت ہوگا عبداللہ ماں کا نام سواند ہوگا امن پائی ہوئی عورت آ برقی گوڑے پر بیٹھ کر کائنار کی خیر کرے گا مہراج اس کے ماننے والوں کے پاس تلوارے ہیں. بالے ہوں گے آپ کے صحابہ اکرام تو اس نے اس کو شاید کیا کو لوگوں نے کہا کہ نہیں شایا کرا اس نے کیا اس نے کہا کہ یہ تو اب اس کے بعد تو کوئی جگہ جگہ وشن بگت گانے کے حالات نہیں تو آ چکا ہے اور الفاظ کے بتا رہے ہیں ایک اور سنا رہے ہیں ان جب بیان ختم ہوگا تب نماز پڑھیں گے گٹھا جی سے کب نہ کریں یہ مہاراجا بکر ماجیت گزرا ہے اس کی بکرمی سنج ہے تو آج کل دو ہزار پچاس ہے غالبان یہ بہت بڑا نظیم یہ سیکلنڈری بھی بنایا اس زمانے میں اور یہ جیٹھ ہال کا جو ہے نا اس کا نظام ہے ابھی تک ایسا ہے کہ وہ بالکل ان دنوں میں موسم بدلتا ہے اور سورج ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے اور موسم میں تبدیلیاں آتی ہیں ٹیمپریچر میرے پاس یہچر کا وہ ایک ریسرچ آلہ ہے اسے میں دیکھتا رہتا ہوں تو بالکل اس نے یہ اس کا ہے اس نے قبر جوم کے حساب کتاب میں اس نکایے کے کائنات پر اس کے ستاروں کے حرکت کا کوئی وقت ہے کہ جو بہت آئیڈیل ہو بہت غیر مثالی ہو تو کہتے ہیں اس پر اس طرح ہوا ہے کہ اس نے معلوم کیا ہے کہ پچھلے زمانے میں نہیں ہے پھر بعد کے زمانے میں پہلی صدی اپنے بعد پہلی صدی دوسری سدی تیسری صدی یہاں تک کہ اس نے کوئی چھٹی صدی میں اس وقت کو پایا ہے جب سارے ستارے ایک ایسے حال میں ہوں گے کہ وہ ساری کائنات میں بہت ہی عجیب و ہو غریب ہوگا اس نے لکھا ہے کہ اس میں کسی کی پیدائش ہوگی اس میں لکھا ہے کہ اس میں ایک بچے کی پیدائش ہوگی اس, اس, ہو اس پر لکھا ہے اس تفصر میں لکھا ہے کہ اس در سے پشم کی طرف ایک بالک جنم لے گا جس کے پتا کی دہ ہو چکی ہوگی اور آ آ آ یہ آ آ آ یہ نکھلنگ ہوگا <سؤال> کہ مغرب کے علاقے میں ایک بچے کی پیدائش ہوگی اس کے باپ کی وفات ہو چکی ہوگی اور یہ معصوم ہوگا اس کی کتاب میں تاریخ باقاعدہ پر با باجی کی کتاب میں اور بھی اس میں ہے مجھے اتنا یاد رہ گیا کیوں جس آدمی سے مجھے بتایا مجھے اتنا یاد رہ گیا تو یہ آپ کا تذکرہ پہلی کتابوں میں آیا افغانی کتابوں میں تو تو انجیل میں تو آیا جو جیلی برن باس ہے اس میں تو دو سو مقامات پڑے جس میں انہوں نے ساڑھے پانچ سو اجلی کے عصلی کے قریب ناپید کیے عیسائیوں نے پھر پچاس سال پہلے وہ اٹلی کے اس میں طوفانوں سے نکلی اور اسپین کے طوفانوں سے ملی دونوں کو اربوں نے ترجمہ کرایا ہے سعودیوں نے عربی میں کیونکہ جب سین والی کو ترجمہ کرایا تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنی طرف سے انہوں نے کساب بھی نکال دی اور ترجمہ بھی کرا دیا تھوڑی دنوں میں اڈلی والی لکھ لی اس کو بھی کرایا وہ بھی اسے طرح کا ترجمہ تھا جس میں کسٹلٹی تصویر بھی نہیں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگا جو اس طرح تھا جس طرح کے اس میں آیا ہوا ہے سورت میں سورہ میں، آیا ہوا ہے رسول نیاتی احمد اس میں بالکل تھا طبع بادشاہ اخبار متبا یہ اپنے دو سو کے ساتھ گزر رہا تھا مدینہ منورہ کے پاس ان لما نے کہا بادشاہ سلامت نبی آخر زمان کی جو نشانیاں آئی ہوئی ہے وہ ساری نظر آ رہی ہیں اس بستی میں اگر آپ چاہیں تو ہم یہاں رہ جائیں ان نے کہا آپ رہ جائیں ان کو مکانات بنا کر دیئے اور ایک مکان نبی آخر زمان کے لیے بنا کر دیا اور ایک خات نبی آخر زمان کے نام پر لکھا یہ مکان نسل بعد نسل منتقل ہوتا ہوئے ابو ایوبن ساری ندی اللہ عمل کے قبضے لے آیا ہے تو جس وقت آپ وہاں اترے ہیں تو یہ وہ مکان تھا جو تبا بادشاہ نے بنا کر آپ کے لیے ادیا کیا ہوا تھا اور وہ خط بھی طبا بادشاہ کا جہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے تاریخی روایت ہے ایک ادیسی روایت ہوتی ہے ایک تاریخی ہوتی آپ سے چرچے ہوئے آپ کی تعلیمات شخصیت کو سترہ ہوا جی اور کچھ وقت ہو رہا ہوتا اس کا اور بیان کرتے ہیں بارہ میں نے گرو گنٹال کے تذکرے میں گلا یہ پھاڑ دیا اب تو آپ کا کچھ بھی نہیں آ رہا کہ پانی اس کے ہے یہ کچھ تنگی ہوتی تو آپ وہ بہرحال یہ تذکرہ آپ کا آتا رہا کہ پہلے انبیاء علیہ امبیال مصلام پہلے سارے انسانوں میں تذکرہ ہوتا یہاں تک کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہو رہی تھی تو اس دن اس وقت صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک یہودی دوڑ کر پھر رہا تھا کہ آج صبح صادر کے وقت کس بچے کی پیدائش ہوئی ہے جب اس کو بتایا گیا کہ بچے کی پیدائش وہ دیکھنے کے لیے آیا اس نے کہا کہ ہائے افسوس آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلے گی آپ کی شخصیت آپ کے خزائے آپ کے آداد سیرت کو پڑھیں یہ خطبات باتیں مدراز کو پڑھیں سیرت النبی پڑھیں سیرت علمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی شملی نعمانی کی کچھ اس میں اختلافی باتیں ہیں لیکن ویسے با... مجموعی کتاب اچھی ہے سیرت مصطفیٰ پڑھے علامہ حریف قدل علی صاحب کی اورنگی کی کتابیں جو ہیں ترجمہ ہو کر آ گئی ان کو پڑھیں یہ ایک بڑا مشغلہ ہے اتنا لطف آئے گا آپ کو کہ آپ اس میں محو ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اس میں آپ محو ہو جائیں گے اتنا لطف ہے اس میں اور زندگی کا ایک عظیم مشغلہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا جی تو آپ کی شخصیت کے بارے میں معلومات اس سے کریں میں ایک, ایک حوالہ فضائل حج کا اظہر ملان نکریہ صاحب رحمۃ اللہ کا لکھا ہوا آپ کو سنا رہا ہوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس پر علما کی بات ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ ہفتل ہے یا مدینہ منورہ فکا ہے مالکی میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے حفتل ہے اور باقی فکر میں یہ باس باس آخری ہے چاروں اماموں کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ مٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر مبارک سے لگی ہوئی ہے وہ کابا شریف بلکہ ارش و کرسی سے افضل ہے یہ تو بدن مبارک کی حیثیت ہے بدن مبارک سے لگی ہوئی مٹی کی حیثیت ہے کہ آپ کے بدن مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے چاروں اماموں کے سکر کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ارش و کرسی بلکہ بیت اللہ سے افضل ہے تو آپ کی, کی بدن مبارک کا پھر آپ کے ارادے آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات وہ تو پھر تالک مالا کی بہت عظیم چیز ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے آب اس بیان کی روشنی میں میں آپ کو دو شہر سناؤں گا وقت بھی قریب ہو رہا ہے جی آخری چار چار پانچ جملے ایک خلاصے کہے وہ آپ کو کہ اس جی. پر کسی نے کہا ہے کون سا شہر صاحب سے ہم سب کا رخ سوے کعب ہم سب کا رخ سعب کعبے کا رخ سوے محمد ہم سب کا رخ سوے کعبہ کعب کا رخ سو محمد اللہ بیت اللہ ہم سب کا کعبہ بیت اللہ ہم سب کا کعبہ کعبے کا کعبہ روئے محمد کعبے کا با روئے محمد اس حوالے کو سنانے سے پہلے اگر میں اس کو پڑھتا تو آپ برداشت نہیں کر سکتے لیکن میرے بھائی بات ہے یہی بات ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں کعبے کا کعبہ روئے محمد تحریر میری اس میں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا کہ وہ ذات جس نے اپنے اپنے اپنے بدن کو لو لان کیا اپنے اپنے خاندان کو قربان کیا اور تین سال شاد بطالت میں قید رہ کر فاقے برداشت کیے اور سمجھ کے لئے پریشانیاں اٹھائیں کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ ان سے محبت کی جائے اس جگہ پر بستی سلمان نظیر مطلع کے شہر میں لکھا ہوا ہے وہ ذات مقدس خود وہ ذات مقدس خود جو محبت ہے وہ ذات مقدس خود جو محبت ہے پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا وہ ذات مقدس خود وہ ذات مقدس خود جو محبت ہے جو محبت ہے پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یار آنا او ہو ایک محبت کے ایک, ایک بار اس بار اور وہ ایسے آپ کو اپنے دامد رحمد اٹھانے کو تیار ہیں کہ پھر تو اس کا لطف و اس کے لطف سرور کو اپنی زندگی میں خود محسوس کرے گا سبحان اللہ آپ کی جدوجہد اس کو ہے اس آپ سیرو کی کتابیں پڑھیں اس کے میں نے نشاندہی تھوڑی سی کر دی آخری بات جو میں نے کہنی ہے وہ کہتے کہ کسی شخصیت کی تاریخ اور تعلیمات اور جدوجہد کے نتائج کو دیکھنا ہوتا ہے کہ شخصیت کی کیا تعلیمات تھی کیا جو جہد ہوئی کیا تحریک تھی نتائج کیا نکلے نتائج عام طور پر لوگ تحریکیں چلاتے ہیں نتائج کے طور پر کہتے کیا میں حکومت بہت بڑی حکومت قائم ہوئی جی. پھر کیا حکومت امن و ام، وہ حکومت امن و امان دے لوگوں کو معاشی آسودگی دے لوگوں کو اور کون سی بات ہے جی قانون کی منداری دے حکومت ہو جس کے اندر ہم نمان ہو معاشی آسودگی ہو قرضیا منداری ہو تو سب کہتے ہیں تاریخ کامیاب ہوئی جی یعنی؟ سارا جزیر عرب آپ کی زندگی مبارک میں ہے وہ اسلام کے در نگین عمر فاروق عد اللہ علیم کی خلافت بائیس لاکھ برب مین عثمان عدل علیم کی خلافت ساٹھ لاکھ برب مین جی یعنی؟ اور ماویہ عداللہ کے دور حکومت میں ستر لاکھ برب میل تک ہے فارو رشید کے دور میں اسی لاکھ برو میل اس کے زرے نگین ہے اور اسپین کی حکومت اس کے علاوہ ہے اور امن و امان آپ نے فرمایا کہ ایک عورت ہوگی جو سنا یمن سے چلے گی عرب کا دوسرا کلاوہ بتایا وہاں تک جائے گی نوجوان ہوگی خوبصورت ہوگی زیورات سے لذی ہوگی اس پر کوئی آس نہیں اٹھائے گا دور فاروقی نے صورت نے سفر کیا سب لوگوں نے دیکھا اس پہ اس میں امن و امان آیا ہے سودگی خداوت عثمانی میں صبح آدمی ننڈورا پیٹ رہا ہوتا تھا کہ لوگو آؤ بیسلم سے گرم نکالو ورنہ خراب ہو رہی ہے اور شام کو دوسرا بھی ننڈورا پیٹ تھا کہ لوگو آؤ شہد نکالو کیونکہ شاید خراب ہو رہا ہے پھر آپ نے اعلان کیا کہ بیت المال میں چیزوں کے چکر کی جگہ نہیں ہے لکا ایک فریضہ ہے خود نکالو خود ادا کرو حکومت ذماری نہیں لیتی ہے اتنی معاشی یا سودگی آئی ہے قانون کی ملداری ایسی جی قانون کی مذداری آئی ہے کہ طریقے کے خلاف کیس تھا خرید وقت ہے قاضی فریحد نے ایک طرف ان کو کھڑا کیا ہے اور ایک طرف یہودی کو کھڑا کیا نے نے کہا چڑائی ہوئی ہے تو انہوں نے گواہ لائیں آپ نے اپنا غلام کمبر اور بیٹھے امام حسن احمد حسین رض کو پیش کیا قاضی صاحب نے کہا ان کی گواہی آپ کے بارے میں مجرور ہے انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ تو سیدہ شباب اہل جنت الحسن الحسین ہیں جنت کے نوجوانوں کو سردار ہے اور میر المن واخرت کے لیے دنیا میں اکثری اصول کے مطابق گوا لائیں بس کیا جی اتنی قانونی عمل داری آئی اور میرے بھائی اس بات کا شاید تمہیں سکسلوں کو پتہ نہ ہو کہ یزید کی بھی پوری شریعت نافذ تھی صرف اختلافی ایک جھگڑا اس کا ہوا ہے محمد سیب وزیر اللہ عمل کے ساتھ جس سے اس سے بہت ظلم ہوا ان کی شہادت ہوئی ہے ورنہ حکومتی کاروبار میں یزید کی پوری شریت نافذ لیکن یہ دور گزرا ہے سب قانون کے مدداری ایسے ہوئی یہ نتائج سامنے آئے اور ساری دنیا کے انسانوں نے اس کو دیکھا ہے اور یہ آپ کی جد جہد ہے اور اختیار آپ کی جد ہے وہ تو رضائے لائی ہے اور نجات آخرت ہے اور انسانوں کا ایمان پرانا ہے اور عبادت پڑھانا ہے باقی جس چیزوں کو بیان کیا کیونکہ اس طرح فضا ہوتی ہے تو اس میں نے کو بیان کیا اور جب سارا جزیرہ کے باغ نگین تھا اس پر کی حکومت تھی اس وقت جو ہے وہ اس وقت آپ کی دنیا سے پردہ, پردہ فرمایا ہے تو آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لئے تیل نہیں تھا اور یہ ایک امریکی صدر کا بیان ہے پہلے پہلے پہلے خبروں میں سے بیان ہے اور اس نے کہا ہے کہ مسئلے کی اصل میں آپ کو کمی رکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ مسلمانوں کے پیغامت جب دنیا سے فخر ہو رہے تھے تو ان کے گھر میں جلانے کے لیے چراغ نہیں تھا لیکن ان کی دیوار پر اتنی تلواریں اور اتنی زریں لٹک رہی تھیں وہ سارے سارے کردار اور ساری چیز سے اپنے لیے اتنا بھی نہیں لیا ہے کہ وفاد کی رات پر تو میں تیل ہو جو چھ درم آپ کے پاس رہ گئے تھے جب بھی آپ کے حوث وبا بحال ہوتے دوشی سے آپ نکلتے تو آپ پوچھتے دھرم خرچ کیے کہ نہیں کیا پریشان تھی وہاں کڑی تھی, جا نہیں سکتی تھی وہاں اتنے وہ وقت حق تھا تو تو آپ نے غصہ فرمایا ان پر جہاں تک ان کو آپ نے صدقہ کرایا پھر آپ نے منیا پھر فرمائی جی. کی بات ہے نہیں ہے یہ تو ایک سمندر ہے اور سیریل کے ساتھ شغف پیدا کر سیرت کے ساتھ محبت پیدا کر کرو کر تیری تھوڑی سی محبت کے اظہار ہے کتنی بڑی محبت کا کرے تو یہ جواب اس طرف سے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اللہ تبارک فرمایا آپ نے بیٹھنے کو الحمد لله رب العالمين لاحمدك في نصرات والسلام على رسول محمد وعلى ال وصحبه اجمعين يا ولي الولي يا ارحم الراحمين يا ذو القوة المتين يا راحب المساكين يا رحمن الراحمين يا حي يا قيوم يا ذوالجلال الله الرحمن الرحيم الافلام الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاخري اي محمد صلی اللہ <سؤال> علیہ ہر ٹوٹی ٹوٹی چیز کو ہر ہر چیز کو اپنے پاس قبول فرم لیتے ہیں قبول فرما کی توفیقی عطا فرما, توفیق فرما جتنے بھائی سب وقت فارق کر کے آئے حضور صلی اللہ کی محبت میں آئے یا لکھانے کو قبول فرما یا لبنیا سب جزنی مرادوں کو پورا فرما پوری عمر کے حال پر دور فرما یا پاکستان سے نظر کو دور فرما یا کو دت یا لس نظر کو ایک دھکا دت یا لس نکا دت یالک کی فض و فرما یا تیار فرما کامل رسی فرما فضو کر فرما سب جدنی مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ ساز کھانا سارے سازی کھا کر جائیں گے جی. لنگر کا کھانا کھانا نہ کھانا یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کھانا سارا سازی